کل بتلایا تھا ہم نے کہ جب استراری کے آلات تین ہیں حیوانے جارے زخمی کر دینے والا جانور جیسے کتا یا پرندوں میں سے باز دوسرے کوئی بھی دھاردار چیز اور تیسرے شکیل بوجھل چیز اینٹ پتھر یا موٹی لاٹھی وغیرہ پھر <coughs> حیوانے جا رہی کی دو قسمیں بیان کی ہم نے ایک تو مثلا کتا ہے اور دوسرے پرندوں میں سے باز ہے تو کتے کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے بشرطے کی وہ معلم ہو سدھایا ہوا ہو معلم ہو یعنی شکار کرنا اسے سکھایا گیا ہو سدھایا گیا ہو اور کتے کے معلم ہونے کی دو علامتیں ہیں نمبر ایک امساک الا صاحبی یعنی شکار کو مارنے کے بعد خود اس میں سے کچھ نہ کھانا بلکہ مالک ہی کے لیے چھوڑ دینا اور دوسرے یہ کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑ جائے اور جب اسے روکا جائے تو وہیں رک جائے <تصفح> یہ دو شرطیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہلی شرط نہیں ہے انصاق الا صاحب ہی تو گویا ان کے نزدیک اگر وہ شکار کو مارنے کے بعد خود بھی اس میں سے کچھ کھا لے تب بھی وہ شکار ان کے نزدیک حلال رہے گا تو یہ اے میں کے لیے دلیل یہی حدیث ہے حدیث ادیب نے حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا کہ نصیدو ان نصیب بحادل قلعہ ان سدھائے ہوئے کتوں کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں فقال علی تو آپ نے مجھ سے فرمایا عزا ارسلتا قلعہ بقلم جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو شکار پر چھوڑو وزرتا اسم اللہ علیہ اور انہیں شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لو یعنی بسم اللہ کہہ کر انہیں چھوڑو فکل مما ام سکنا تو تم کھا سکتے ہو اس جانور کو جس کو انہوں نے تمہارے لیے روکا ہے تو دیکھیں مما مم امسکنا سکنا کا یہ انصاق الا صاحب ہی ہوا نہیں ہوا وہ ان کا تلنا اگرچہ وہ شکار کو بالکل مار ڈالے تمہیں دبا کا موقع نہ ملے اللہ این یاقل القلب اللہ یہ کہ شکار میں سے کتا خود کھا لے تو انصاخ اللہ صاحبی نہیں پایا گیا نا فائن عقل کلبو تو اگر کتا کھا لے فلا تاقت تو اب تم نہ کھاؤ فائن اخاف اقونا مما ام انماں ام سکو اللہ نفسی اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے شکار کو آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے روکا ہے پڑھی إِنَّ بَارَحَ تَنَامُ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ هَكَذَا نَمَّادٌ عَلَاهُ الشَّعْبُ أَنَّهُ إِنْ هَاتِيَ أَنَّهُ بِيَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالَمَ إِذَا رَمَيْتَ السَّمَاءَ وَنَكَتَ اسْمُ اللَّهِ فَوَجَدْتَ مِلْوًا وَأَنْتَ سُوكِي فِيمَئِ وَلَمْ يَعْنِ لَهُ مَيْصَامِ كَطَلْوَيَ وَتَذَكِّرُ إِلَى رِجَالِكَ تَقُلُونَ إِنَّهُ بَدَأَ تَأْكُؤُ لَا تَدْرِي لَهُ قَدَرُهُ الَّذِي لَيْسَ منها. حضرت عدیب حاتم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادا رمعیتا سہما کا جب تم شکار پر اپنا تیر پھینکو وضع کرتا اسم اللہ اور پھینکتے وقت اللہ کا نام لے لو یعنی بسم اللہ کہہ کر تیر پھینکا فوجہ دیتا ہوں اس وقت وہ شکار نظر سے اوجھل ہو گیا کہیں چک گیا بس پایا تم نے پاؤ تم اس کو اگلے روز ولم تجد فیمائن درا حال کی نہ پاؤ تم اسے پانی میں اور نہ ہی اس کے اندر تمہارے تیر کے علاوہ کسی دوسرے کے تیر کا اثر ہو فقول تو تم کھا سکتے ہو ہم رباحت کے لیے کھانا واجب نہیں ہے وہ دخت عالیہ تابقی لابی کا کالبن مل گئی دیا اور جب تمہارے چھوڑے ہوئے کتوں کے ساتھ دوسرا کتا مل جائے جو تمہارے چھوڑے ہوئے کتوں میں سے نہ ہو اور شکار کو مار ڈالیں فالا تاکل تو نہ کھاؤ کیوں لیا لا کا لاتدی ہونا چاہیے اس لیے کہ تم نہیں جانتے لال لہو قطع الذي اللہ لہسا ہو سکتا ہے کہ شکار کو اس کتے نے مارا ہو جو تمہارے چھوڑے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتوں میں سے نہ ہو تو شک پیدا ہوگئے اس وجہ سے اسے نہ کھاؤ پڑھیے وقعت رمیت رمیت فعیت جب تمہارا تیر مارا ہوا شکار پانی میں گر جائے فغرقت اور ڈوب جائے فماتت اور مر جائے فلا تو نہ کھاؤ پتا نہیں تمہارے تیر سے زخمی ہو کر مرا ہے یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے تو سبب موت کے اندر شک پیدا ہو گیا اس وجہ سے نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے اپنے تیر پر بسم اللہ پڑی ہے تالاب کے اوپر تھوڑے بسم اللہ پڑھی ہے میں نے بتلایا تھا کہ قلب معلم کے معلم ہونے کی علامت دو ہے ایک انساق اعلی صاحب ہی اور دوسرے یہ کہ جب تم اسے شکار پر چھوڑو تو وہ فورن دوڑ جائے اور جب بھی تم اسے آواز دے کر روکو تو وہ رک جائے لیکن پرند مثلاً باز کے معلم ہونے کے لیے انساق الا صاحبی شرط نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علمت من کل او بازن جس کتے یا باز کو تم نے شکار کے لیے سدھایا ہو سما ارسل پھر تم اس کو شکار پر چھوڑو وہ اسم اللہ ہی اور شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا ہو فکل مما امسکا علیہ تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو جو انہوں نے تمہارے لیے روکا ہے تو وہ میں نے پوچھا کہ اگر سے بالکل مار ڈالیں اور ہمیں دبا کرنے کا موقع نہ ملے اعلی اضاف آدمی فرمایا کہ ہاں اس وقت بھی جب اس کو وہ بالکل مار ڈالیں ولم یا کل اور اس میں سے خود کچھ نہ کھایا ہو بلکہ ان نما ام سکہ کا تمہارے لیے اس کو روک رکھا ہو تو اس کا تعلق جو ہے کلب سے ہے سمجھے نا اوپر آیا تھا پہلے سے بن کلبن او بازن تو یہ امساک علا صاحب ہی کی جو قید ہے اس کا تعلق صرف قلب سے ہے بعض سے نہیں ہے بعض کے معلم ہونے کی تو صرف ایک ہی علامت ہے وہ کیا بس جب اسے آواز دی جائے تو وہ آ جائے پڑھیے ابھی بتایا تھا انصاق اعلی صاحبی کا کیا مطلب ہے کہ شکار کو مار کر اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے یہ شرط ہے کس کے نزدیک ایم ای کے نزدیک امام مالک کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے تو یہ حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے ابو صالبہ خوشنی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتے کے کیے ہوئے شکار کے بارے میں فرمایا ازا ارسلطہ کلب کا جب تم اپنا شکاری کتا شکار پر چھوڑو وزرتا اسم اللہ اور اس کو شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا ہو فقول تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو و ان اکلا اگرچہ اس کتے نے اس شکار میں سے کھا لیا ہو دیکھیں اگرچہ اس کتے نے شکار میں سے کھا لیا ہو تو انصاق آلہ صاحبی نہیں پائے گا نا امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں تو یہ ان کی دلیل ہے جواب ابھی دے رہے ہیں وکل ماں ردت علئی کا <يَدُكَة> اور کھاؤ تم اس شکار کو جسے تم پر لوٹایا ہے تمہارے ہاتھ نے یعنی تم نے اپنے ہاتھ سے تیر پھینک کر کے بسم اللہ پڑ کر کے تیر پھینکا شکار پر اور شکار زخمی ہو کر کے مر گیا تو وہ تم کھا سکتے ہو اور کھا سکتے ہو تم اس شکار کو جو جسے تم پر لوٹایا آیا ہے خود تمہارے ہاتھ میں چلیے پڑھیے تو یہ اوپر والی حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے جواب اس کا جو ہے کتاب میں خود آ رہا ہے اس وجہ سے ابھی میں اس کے متعلق پوچھنے کے حضرت اجیب نے حاتم سے روایت انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں سے کوئی آدمی شکار پر تیر پھینکتا ہے اور وہ شکار غائب ہو جاتا ہے فیق تفیع فِي اسرہ و سلاسا وہ اس کو دو دن تین دن اس کے پیچھے لگا رہتا ہے لی تلاش کرتا ہے پس اس کے پیچھے لگا رہتا ہے دو دن تین دن تک سما ید ہوں دو دن یا تین دن کے پاس اسے مرا ہوا پاتا ہے وفی ہی شام ہوں کی اس پر اس کے تیر کا نشان ہوتا ہے جس سے وہ جان جاتا ہے کہ یہ میرا ہی میرے ہی تیر سے مرا ہے جس کو میں نے بسم اللہ پڑھ کر مارا تھا آیا کلو تو کیا اسے کھا سکتا ہے کالا نام آپ نے فرمایا ہاں کھا سکتا ہے ان اگر کھانا چاہے یا, یا یہ فرما یا کلو انشا کھا سکتا ہے اگر وہ چاہے <تصفح> <پڑھئے>. <تصفح> حضرت عجیب نہاتے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا میراز کے بارے میں یعنی معراج کے ذریعے شکار کے بارے میں اور کل میں نے بتایا تھا میراز کا مانا کہ مطلب لاٹھی یا کوئی موٹی لکڑی جس کے سرے پر دھار دار چیز لگی ہوئی ہو سمجھے جیسے جسے ہمارے ہاں باللم کہتے ہیں فقال تو آپ نے فرمایا ایزا اصاب بدی اگر وہ معراض شکار کو لگے اس کے دھار کی جان سے تب تو کھاؤ وہ ایزا اصاب اور جب وہ میرار شکار کو لگے اپنی چوڑائی سے جدھر دھار نہیں ہوتی ہے فلا تاکل تو اسے نہ کھاؤ فن نہ اس لیے کہ وہ موقوزہ ہے سمجھے نا وہ موقوزہ ہے وہ زبیہ کے حکم میں نہیں ہوگا فقل پھر میں نے پوچھا ار سلو کلبی میں شکار پر چھوڑتا ہوں اپنا کلب معلم پال آپ نے فرمایا اذا سب جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنے قلبِ معلم کو شکار پر چھوڑو اور وہ شکار کو زخمی کر کے مار ڈالے فکل تو کھا سکتے ہو وہ اللہ پلاتا کل ورنہ نہ کھاؤ وہ ان اکالامین ہوں اور اگر اس قلبِ معلم نے شکار کو مارنے کے بعد خود بھی اس شکار میں سے کھا لیا پلاکل تو اسے نہ کھاؤ نما ام سکالی نفسی اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے نہیں روکا بلکہ اپنے لیے روکا ہے فقا علا پھر پوچھا ار سیلو کلبی میں شکار پر اپنا کلب معلم چھوڑتا ہوں عجیز وجہ ہی کلبن آخر پھر اس شکار کے اوپر میں ایک کوئی اور کتا بھی پاتا ہوں فقا تو آپ میں فرمایا لا تھا نہ کھاؤ کیوں لے کا انما سمئی تھا کا اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر یعنی اپنے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑی ہے یہاں الاکلبکا اپنے کتے پر اس کا مطلب نہیں کہ جو ہے موبضتیں ان کی طرح بسم اللہ رامان پڑھ کر کے کتے کے منہ پر پھونک دیا بھائی آواز ابھی سے مل رہا ہے کالب معلم کو بسم اللہ پڑھ کر کے شکار پر چھوڑا اور اس نے شکار کو زخمی کر کے مار ڈالا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا تب تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے اور اگر مار نہیں ڈالا زخمی کر دیا اور تم دوڑتے دوڑتے شکار پر پہنچ گئے اور شکار کو زندہ پا لیا تو اب وہ زبہ استراری یعنی کتے کا زخمی کرنا کام نہیں آئے گا بلکہ اب جو ہے ذبح کرنا پڑے گا سمجھے نا یہ ابو اجلیز خولانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سالبہ ختنی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے از کیا اللہ کے رسول میں شکار کیا کرتا ہوں اپنے قلب معلم سے اور اپنے اس کتے سے بھی جو معلم نہیں ہے قال آپ نے فرمایا معدتا بیکل بیکل معلم فض کرسم اللہ وکل جو شکار کیا تم نے اپنے قلب معلم جو شکار کرو تم اپنے قلب معلم کے ذریعے تو اس کو شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اس کا مارا ہوا شکار کھا سکی ہو وہ کل و ماں اس سب کا بھی کل بھی معلم اور جو شکار تم نے اپنے اس کتے کے ذریعے کیا ہے جو معلم نہیں ہے تو دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ شکار کو زخمی کر کے مار ڈالے تو اسے نہیں کھا سکتے کیوں اس لیے کہ وہ غیر محلم تھا نا اس کا مارا ہوا شکار حلال نہیں ہے لیکن اگر صرف اس نے زخمی کیا ہے زخمی کر کے ایسا زخمی کر دیا کہ وہ شکار بھاگنے کے قابل نہیں رہا یہاں تک کہ تم دوڑتے دوڑتے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو زندہ پا لیا تو اب ذبح کر لو اب وہ تمہارے لیے حلال ہے ذبح کر کے مطلب کل غیر معلم کا مارا ہوا شکار حلال نہیں ہے ماما استدتا اور جو شکار تم نے کیا اپنے اس کتے کے ذریعے جو معلم نہیں ہے پھر تم نے اس کو ذب کرنے کا موقع پا لیا اور ذب کر لیا فکل تو کھا سکتے ہو پڑھی <سلام> ابو صالبہ خوشنی کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا صالبہ کل مار ردت آلئی کا کوسو تم کھاؤ وہ شکار جو تم پر تمہارے کمان نے اور تمہارے کتے نے لوٹایا ہے کیا مطلب یعنی تیر کمان کے ذریعے یا اپنے سدائے ہوئے کتے کے ذریعے جو شکار تم نے کیا ہے اسے کھا سکتے ہو کھا سکتے ہو تم وہ شکار جو تم پر لوٹایا تمہارے کمان نے اور تمہارے ہاتھ نے زیادہ ان ابن حرب المعلم یہ کلبکہ کے بعد ابن حرب کے حوالے سے زائد کیا ہے لفظ معلم کا اور یدوقہ کا گویا یو ہو گئی گھر کل ماردت علیہ کا وسو کا و کلب کلب و یدو کھا سکتے ہو تم وہ شکار جو تم پر لوٹایا ہے تمہارے تیر کمان نے اور تمہارے قلب معلم نے اور تمہارے ہاتھ نے فکل تو کھا سکتے ہو و وغیرہ ذکین چاہے وہ ذکی ہو یا غیر ذکی ذکی کا مطلب کیا ہوا کہ شکار جو ہے مرا نہیں بلکہ زخمی ہو کر کے وہ بھاگنے کے قابل نہیں رہا اور تم نے اسے زندہ پا لیا اور زندہ پا کر اس کو ذبح کر لیا تو وہ ذکی ہے سمجھے نا اور یہ کہ بسم اللہ پڑ کر کے کتے کو اس کے اوپر چھوڑا یا تیر اس کو مارا اور وہ زخمی ہو کر کے مر گیا تو وہ بھی تمہارے لیے حالال ہے وہ غیر زکی ہے فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تلاهم مكلبة فطن مما أنزرنا قال ذكيا أو غير ذكيا قال نعم قال ابن من أدلا منهم قال ابن من أدلا منهم قال يا رسول الله أبديك قوسي قال كل ما رد ذلك قوسك ایک آرابی جن کو ابو سالبہ کہا جاتا ہے ہم نے بتایا کہ ابو صالبہ خوشنی کی جو روایت ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے نا تو کہتے ہیں ابو سالبہ خوشنی تو عربی تھے وہ گاؤں کو کیا پتا کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس سدھائے ہوئے کتے ہیں قلابن مقلب یعنی معلّہ متن ان سے کیے ہوئے شکار کے بارے میں مجھے بتلائیے تو نبی علیہ فرما ان کا نکا قلاب المکل بتن اگر تمہارے پاس طلب معلم ہیں سدائے ہوئے کتے ہیں فکل مما ام سک تو تم کھاؤ اس شکار کو جو وہ تمہارے لیے رکھے خود کچھ نہ کھائیں کالا ذکین ہو غیر زکین چاہے وہ زکی ہوں یا غیر زکی زکی کا مطلب کیا یعنی چاہے انہوں نے صرف محض زخمی کیا ہو مارا نہ ہو اور ہم نے زندہ پا کر کے دبا کر لیا ہو تب بھی یا بالکل مار دیا ہو دبا کرنا کا موقع نہ ملا ہو جسے غیر ذخی کہتے ہیں جب بھی کالانا کہ ہاں چاہے وہ ہوں جنہیں زندہ پا کر کے تم نے دبا کر لیا یا غیر ذخی ہوں یا جنہیں تم نے دبا نہیں کیا بلکہ وہ شکاری جانور ہی نے مار دیا کارا پوچھا کہ اگر اس نے خود اس میں سے کچھ کھا لیا ہو کارا ہاں کھا اگر سے اس میں سے کھا لیا ہو یہی دلیل مامالکین کارا یارس اللہ اب فی کوسی میرے کمان کے بارے میں فتوا دیجیے کار کل مار ردت علی کا کو چکا کھاؤ تم جو تمہارے اوپر لوٹایا تمہارے پیر کا ماننے کالا ذکین وغیرہ ذکین ذکی یا غیر ذکی کالا ایک بولتا ہوں کالا نام پھر اس کے بعد کالا کالا وہ انتگا اگر سے تیر مارنے کے بعد وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جائے غائب ہو جائے اور مان لیجئے کہ وہ ایک دن دو دن کے بعد ملے مرا ہوا تالا وہ انتغیبہ ان کا ہاں اگرچہ وہ تمہاری نظر سے اوجھل ہو جائے اگلے دن یا اس کے بعد ملے تب بھی کھا سکتے ہو کب تک معلوم یسی اللہ جب تک وہ بدبودار نہ ہو جائے یا پاؤ اس کے اندر اپنے تیر کے علاوہ دوسرے کے تیر کا اثر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بدبودار ہو گیا گوشت تو اب نہیں کھانا چاہیے لیکن اس راحت کو کراہت تنظیحی پر معمول کیا ہے پالا افطینی فی آنیت المجوس مجھے بتلائیے مجوس کے برتنوں کے بارے میں ازر ترنا الہیہ جب ہم مجبور ہوں ان کے برتنوں کو استعمال کرنے پر قال سلحا و کلفی ان برتنوں کو دھو لو اور ان میں کھا سکتے ہو مشرقین کے برتنوں کو جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ کوئی نجس چیز نہیں استعمال کر سکتے ہیں بلا کراہت بلا راہت دھو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن یہاں کس صورت میں پوچھا ادھر ورنہ علیہ کہ جب ہم مجبور ہوں ان برتنوں کو استعمال کرنے پر تو کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ دھو استعمال کر سکتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا مجبوری کی صورت میں دھو استعمال کرتے ہو ورنہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ مجوس کے بارے میں کہ وہ خنجیر بھی کھاتے ہیں تو خندیر بھی انہی برتنوں میں پکاتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں اس بنا پر ہاں تو آپ نے پورے صفحے کے اندر بلکہ پچھلے صفحے سے پڑھ رہے ہیں مختلف الفاظ میں ایک تو حدیث عدی نے حاتم اور دوسرے ابو سالبہ خوشنی حدیث عدی نے حاتم جتنی بھی سندوں کے ساتھ ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر وہ شکاری کتا جو ہے شکار کو مار کر اس میں سے خود کھا لے تو پھر نہ کھاؤ کیونکہ اب وہ انساک اعلی نفس ہی ہوا انساک آلہ صاحب ہی نہیں ہوا جبکہ امام مالک رحمت اللہ کے نزدیک جائز ہے ان کی دلیل کیا ہے یہ ابو صالبہ خوشنی کی حدیث ہے. ہماری دلیل حدیث, حدیث جمہور کی دلیل حدیث ادی ابن حاطم امام مالک کی دلیل یہ ابو صالبہ خوشنی تو جمہور کی دلیل یعنی حدیث ادیب ابن عاطم کو جمہور علماء نے ترجیح دی ہے کہ وہ حدیث ابو صالبہ خوشنی کے مقابلے میں اصح ہے اور وہ صحیح ہیں ان کے اندر ہے متفق علیہ ہے اس کے برخلاف ابو سالبہ خوشنی کی جو حدیث ہے وہ مرجو ہے اور بعض علماء نے حدیث ابو سالبہ خوشنی کی ایک تعویل ذکر کی ہے وہ کیا ہے کہ کی حدیث میں جو آیا ہے ابو سالبہ خوشنی کے حدیث میں کہ وہی نقل مل ہوں یعنی کھا سکتے ہو اگرچہ وہ کتا اس شکار میں سے خود بھی کھا لے تو عن شکار کے وقت کھانا مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ شکار کو مار کر چلا گیا وہ کتا شکار کو مار کر کے چلا گیا اس وقت اس میں سے کچھ نہیں کھایا بعد میں گھومتے پھرتے آیا مرا پڑا دیکھا تو کھانے لگا تو یہ کھانا مجھے نہیں ہے بات آئی سمجھیں شکار کر کے فوراً اس میں سے کچھ نہیں کھایا بلکہ شکار کو مار کر چلا گیا اور بعد میں گھومتے گھامتے ادھر آیا دیکھا کہ مرا پڑا ہوا ہے شکار تو اس میں سے کچھ کھانے لگا تو یہ کھانا مجھے نہیں ہے وہاں مکان پہ بھیج دو میں آ رہا ہوں یہ سبق کا حصہ نہیں ہے چلو پڑھو مستری جو ہے کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ جانور کے جس حصے کا گوشت ان کو پسندیدہ ہوتا زندہ ہی جانور کا وہ حصہ کاٹ لیتے تھے جیسے نیم کے پیڑ سے مسواک توڑ لیتے ہیں نا کہ پھر ساخ آ جائے گی ہاں یا جیسے دمبے کی چکتی چکتی جانتے ہو دمبا جو ہے بھیڑ کے خاندان کا ہے فرق اتنا ہے دیکھا ہی نہیں کہیں نظر ہی نہیں آتے یہاں ہم نے زمانۂ تالوی میں دلی میں جامع مسجد کے پاس دیکھا تھا ایک آدمی کے یہاں پلا ہوا تھا اس کے سورج کے اوپر جیسے الگ سے جو ہے گٹری باندھ کر کے رکھی ہوئی ہو سمجھے ہاں وہ جیسے ان جادوروں میں دکڑی ہوتی ہے سینے کا نا تو سفید سفید ملائم سا جو ہوتا ہے آ, وہ بہت اچھا لگتا کھانے میں تو ایسے وہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دنبے کی چکتی عربی میں اس کو کہتے ہیں علیہ تو ڈمبے کی چکتی پسند تھی آدھا کلو ایک پاؤ کی ضرورت ہے وہیں سے کاٹ لیا بس پھر اپنا یہ بھر جائے گا وہ مردار کے حکم میں ہے سمجھے اس لیے کہ جانور کو زبا کے بعد پھر چاہے جو حصہ کھاؤ یہ تو زبا سے پہلی زندہ زندگی میں حصہ کاٹ دیا تو وہ مردار کے حکم میں ہے ہزا پتیا مینا سعیدی خطات جب شکار کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے الگ کر لیا جائے <تصفح> تو عطا ابن ابو واقف کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں خطی مِنَ البہیمتی وہی حیت فی جانور کا جو حصہ کاٹ کر الگ کر لیا جائے درا حال کی وہ جانور زندہ ہے تو وہ حصہ مردار ہے اس کا کھانا حرام ہے پڑھیے قال <سؤال> حدثنا قال حدثنا قال قال حدثني ابو موسى باكي المربيهاني الجابادي ان النبي صلى الله عليه قال ما ورد من سفيان ورانا انه لا من كان بعده فداوا لتراص سيدا فداوا حلال چرد یا پرند کا شکار کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی برائی نہیں ہے لیکن شکار کی شکار کی لت بری ہے کیا ہے تو شکار کے پیچھے پڑے رہنے کے بیان میں ابن عباس نبی علیہ السلام خیار کہتے ہیں وقار امر رتن وہاں ببن مربع ابن عباس کے واسطے سے نبی علیہ السلام سے اور کبھی کار سفیان نے نبی علیہ السلام سے ولا عالمہ اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نہیں جانتا اس حدیث کو مگر نبی علیہ السلام ہی سے قال کہ آپ نے فرمایا منسکن البادیہ جفا جو گاؤں میں رہتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے وہ خشک مزاج ہوتا ہے صوفی سن لائٹ سمجھ گئے نا ہاں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تو جو جنگل میں رہتا ہے لوگوں کے ساتھ خلا ملا اور نرم گرم کا اتفاق نہ پڑنے کی وجہ سے وہ خوش مزاج ہوتا ہے ومان تباس سعیدہ اور جو شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور جو شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو شکار کا تو مطلب پیچھے ہی پڑا جاتا ہے شکار کے آگے کھڑے ہو کر کے جو انسانات آ جائیں گے پیچھے پڑے کا مطلب جس کو شکار کی لت ہے بس وہی دھن ہے ہر دم شکار ہر دم شکار تو جو شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے غفال اس کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے اذان نماز کا کوئی بھی خیال نہیں ہوتا بس دیکھا ادھر اذان ہو رہی وہ دیکھو جا رہا ہے ادھر چھپا ہے بس پھر پڑھ لیں گے ومن اطس سلطانہ افطوطینا اور جو شخص صاحب ابتدار لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہ فتنے میں دنیا اور آخرت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے پری <تصفح> ہاں ادار سہیدا جب تم شکار کو تیر مارو ادرکتا بعد مراد بسم اللہ پڑھ کر بعد سے اور تم اس شکار کو پاؤ تین دن کے بعد مرا ہوا تیر لگا تو شکار تو بہر بھاگتا ہے جہاں تک بھاگ سکتا ہے اب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا کہیں جا کے چھپ گیا تین دن کے بعد ملا مرا ہوا جب تم شکار کو تیر مارو اور اسے پاؤ مرا ہوا تین دن کے بعد درا حالے لے کی تمہارے, تمہارا تیر اس کے بدن میں ہے فکل معالم یونتی تو اسے کھا سکتے ہو جب تک کتاب الزایہ کے آخر میں بدبو نہ پیدا ہو فکل معالم یونتی آخر و کتابی زہایا